الحمد اللہ وقفہ صلاح وسلم سید رسول خان الرجیم اللہ حدیث نمبر ایک سو چھیالیس عدل الى من اتمنك ولا تخن من کا حضرت اب رضی اللہ تعالیٰ کرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا حوالہ کرو دے دو المانت امانت الاون کامانا باب اختیار ہے اک تمانا یقین اس کا معنی ہوتے ہیں کسی کو امانت دار بنانا کسی کو امین بنانا یعنی جس کے باعث ہم امانت رکھتے ہیں گویا ہم اس کو امانت دار سمجھتے ہیں اسے امین سمجھتے ہیں تو ایک تمنا کا معنی ہے امین بنانا وہ لات خانہ لات نہیں ہے خیانت کرنا من خوانہ وہی باب ہے ترجمہ بنے گا حدیث کا ادِل الامانۃ الى من اتمنک امانت دے دو فلا اس شخص کی طرف اس شخص کو ہی تمنا کا جس نے اپ کو امین بنایا ہے جس نے اپ کو امانت دار بنایا ہے ولا تحن من خانک اور خیانت نہ کر اس شخص کے ساتھ جس نے تیرے ساتھ خیانت کی تو دل امانت امانت حوالے کرو امانت دے دو علا مک تمان کا اس شخص کی طرف شخص کو جس نے آپ کو امین بنایا ہے من خان کا اور اس شخص کے ساتھ خیانت نہ کرو جس نے آپ کے ساتھ خیانت کی بہت ہی صاف اور نکھرا ہوا ہے اصول شہری سے مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے پہلے نمبر پر تو یہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے اگر آپ کو کسی نے امین بنا لیا ہے آپ کے پاس کوئی امانت رکھ اس نے کوئی امانت رکھ لی ہے تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں اور حفاظت کرنے کے بعد جب بھی جس وقت بھی وہ اس کا مطالبہ کرے آپ اس کے حوالے کر دیں دوسرے نمبر پر یہ بیان فرمایا ولافن من خانہ کا کہ آپ یہاں پر زیادتی نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے کسی کے پاس پہلے کبھی امانت رکھی ہو اور اس نے آپ کی امانت میں خیانت کی ہو تو اب اگر اس نے اپنی چیز کوئی آپ کے پاس امانت رکھی ہے تو اب آپ بدلا دو اس سے یہ درست نہیں ہے بلکہ ولاف ان منخانہ کا برائی کا بدلہ برائی سے نہیں آپ اس شخص کے ساتھ خیالت مت کریں گے جس نے آپ کے ساتھ خیالت کی ہے, ہے سمجھ تو جس نے آپ کو امین بنایا ہے آپ اس کی امانت اس کے حوالے کریں ولا مت خانہ کا جس نے آپ کے ساتھ خیالت کی ہے آپ اس کے ساتھ خیالت نہ کریں آپ اس کے ساتھ خیالت نہ کریں امانت چاہے وہ چیز ہو چاہے وہ کسی کا راز ہو آ رہی ہے اور سمجھ تو کسی کا راز رکشا کرنا اور یا یہ ہے کہ کسی کی چیز کسی دوسرے کو دینا یہ کیا ہے خیانت ہے تو انسان کا امین ہونا چاہیے خائن نہیں ہونا چاہیے دھوکے باز نہیں ہونا چاہیے خیانت دار نہیں ہونا چاہیے امانت دار ہونا چاہیے ہم تو اس پیغمبر کی عمر دی ہیں کہ جس کی کفار میں بھی گواہی دی ہے کہ ہم آپ کی صداقت اور امانت کے حوالے سے ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ امین ہیں آپ شادق ہیں اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی حق اور صداقت قائم رکھے خیانت نہ کرے جی اور یہ ایسے راز ہوتے ہیں کہ جن پر سوائے اللہ مبارک و کی ذات کے کوئی اور مختلف نہیں ہوتا عدل امانت امانت دے دو علام علام کی طرف amanat جس نے آپ کو امین بنایا جس نے آپ کو امانت دار بنایا وال تف اور آپ خیانت نہ کریں من اس شخص خانہ کا جس نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہو ترکیب دیکھیے اد پھیل امر اس میں ضمیر اس کا فعال العمانت مفول بہی الار من اتمن و صلاح اتمانا فیل اس میں ضمیر فعل کاف ضمیر مفول بہی پھیل اپنے فائل و مفول بہی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر صلح ہوا من اس میں موصول کے لیے من اس میں موصول اپنے صلح سے مل کر مجلور الہر سے جار کے لیے جار مجلور مل کر متعلق ہوئے حد فعل عمر کے حد فعل عمر اپنی ضمیر فائل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معتوف عالی وغرف عاطفہ لا تخن من خاناکا لا جہی تخن فیل اس میں ضمیر فائل اس میں انتر ضمیر ہے ٹھیک ہے عدے میں بھی انتر ضمیر فائل من اس میں غصول خانہ کا خانہ فیل اس میں ہوا ضمیر فائل کا ضمیر مفہول بھی فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سمیل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر سلا ہوا مر موصول کے لیے موصول بہی ہوئے لاتفن فعل کے لیے ٹھیک ہے تو لاتفن فعل اپنی زمین فائر اور موفول سے مل کر جملہ پھیلیا انشایا ہو کر ماتوف ماتوف علیہ اپنے معتوف سے مل کر جملہ پھیلی انشائیا معطوفہ ہوا ٹھیک ادے امر اس میں ضمیرت مفول بگی علاج فائل کا جملہ پھیلی خبریاں ہو کر سیلا منصول کے لیے موصول, موصول سلا مل مجرور علاجات کے لیے جار مجر مل کر متعلق ہوئے فعل امر کے فعل امر اپنی ضمیر فائل مفول بحی اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلے انشایہ ہو کر ماتوفہ لے اور فا لا اسیر فائل من اس میں فائل کا مفول بہی فیل اپنے فائل مغول بہی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریاں ہو کر سلا من موصول کے لیے موصول سلا مل کر مغول بہی لا تخن فیل کے لیے فیل اپنے فائل اور مفول بی سے مل کر جملہ پھیلیا انشایہ ہو کر ماتوف ماتوفہ لے اپنے ماتوف سے مل کر جملہ پھیلیا انشایہ ماتوفہ حدیث نمبر ایک سو سینتالیس ہوتا ہے آزان دینا تو لام امر ہے یو دن امر دن لکم آزان دے تمہارے لیے خیاروکم بہترین لوگ بلی ام اکم قرا اور چاہیے کہ امامت کروانے اما یہ امانا امَّ امامت کروانا ٹھیک ہے امامت نماز پڑھانا بلی ام قرا اکم قرا قاری کی جمع ہے اچھا پڑھنے والے کو کہتے ہیں قاری تیر سے پڑھنے والے کو قرآ تمہارے تم میں سے اچھا قاری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن عباس کی روایت ہے یہ لیؤذن لكم خياركم چاہیے کہ اذان دے تمہارے لیے خياركم تم میں سے بہترین لو ول يا امكم اور تمہیں امامت کرائیں یا تمہاری امامت کرائیں قرؤكم تمہارے قاری تمہارے قاری امامت کروائیں اس حدیث شریف میں دو لوگوں کی تعلیم فرمائی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک یہ کہ آزان کون لوگ دیں اور دوسرے نمبر پر یہ کہ امامت کون کروائے پہلے نمبر پر فرمایا کے لیے خیال کو تم میں سے جو بہترین لوگ ہوں ٹھیک ہے پرہزگار ہو تو وہ کیا کریں اذان دیں اور امامت وہ کروائے جو کیا ہو خیرات جانتا ہو اچھا قاری بقیہ لوگ بھی ہوں لیکن ان میں سے پھر زیادہ کون امامت کو مستحق ہوگا جو آ رہی ہو اذان کے حوالے سے تو یہی ہے کہ مؤزم کیا ہونا چاہیے متقی پرہجگار ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو ایک بہت بڑے عمر عظیم شریح حکم یعنی نماز کے لیے بلاتا ہے خود بھی وہ متقی اور پرہزگار ہو لوگوں میں سے بہترین شخص ہو امام کے حوالے سے بھی یہی ہے یہی ساری شرائط ہیں اور ان میں سے یہ ہے کہ امکم ام حدیث مبارکہ میں یہاں پر یہ ہے لیکن آپ انشاءاللہ شاء آگے بڑی کتابوں میں پڑھیں گے کہ احناف کے ہاں یعنی احناف یہ ہے کہ امامت کا مستحق عالم ہے جو زیادہ جاننے والا ہو عالم ٹھیک ہے قاری نہیں بلکہ عالم یہ زیادہ بہتر ہے عالم زیادہ جاننے والا جو نماز اور دیگر مسائل سے واقف ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کس کے قاری کے اس لیے کہ کرا نماز کا ایک رکن ہے ایک رکن ہے اور عالم ہونا یہ پوری کی پوری نماز کے لیے ضروری ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو امام زیادہ مستحق کون ہے عالم اور پھر اس پر شاہد ہے کہ حضرت صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت صدیق رضی تعالی وہ سب سے بڑے عالم تھے مشاعر کو جاننے والے تھے آپ نے ان کو امام بنوایا ہے باوجود اس کے کہ صحابہ اکرام جو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے اچھے قاری تھے وہ تھے اب ابن کام سب سے اچھے قاری کون تھے صحابہ کرام میں ابن کاب یہ یاد رکھیے گا سب سے عمدہ قاری سب سے بڑے قاری کون تھے ابئی اب نکاب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ابی ابنکاب کے کس کو بنایا ہے امام تو وہ کس صدیقر اللہ تعالی کو اور وہ عالم تھے پھر اب سوال یہ ہوگا کہ جب عالم ہی زیادہ بہتر ہے تو پھر حجیثی مبارکہ ملیا ام مقم قربا اکم کیوں فرمایا ہے اس حوالے سے یاد رکھیے گا آپ ارے فراہم ہیں کہ تم میں سے جو زیادہ قاری ہے تو وہ امامت کروائے تو صحابہ اکرام میں بڑا قاری وہی ہوتا تھا جو بڑا عالم بھی ہوتا تھا قاری کون ہوتا تھا جو زیادہ مسائل سے بھی واقف ہوتا تھا اس لیے کہ صحاب اکرام خود فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت دس دس آیات رسول اللہ وسلم سلیح کرتے تھے اور اس وقت تک ہم نیا سبق نہیں لیتے تھے جب تک ہم ان کے احکام ان کے مسائل وغیرہ سے واقف اور ان کو اپنی زندگی میں عمل میں نہیں لے آتے تھے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے تو گویا صحابہ اکرام میں جو قاری تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا تو اس لیے وہی قرآن حکم فرمایا ہے جی بک یہ انشاءاللہ آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے لیو خیار لیار چاہیے کہ آزان دیں تمہارے لیے تم میں سے بہتر لوگ اور چاہیے کہ تمہاری امامت فرمانے تمہارے قاری ترکیب دیکھیے لام امر یو فیل اس میں جار کم ضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق خیار و مضاف کو زمین مضاف لے مضاف مضاف لے مل کر فاعل یؤذن فاعل لیے تو یؤذن فعل ہے اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ ٹھیک اور فیاتہ ل یأمکم قرآؤکم لام امر ہے یا أمہ یہ اصل میں مضاف کے ابواب میں سے ہے تو اس کو پڑھا یہ جیسا کیا جاتا ہے یا أمہ فعل کم زمین مفول بحی، قرآہ اور مزاف کم زمین مظافر مزارف فائل فیل اپنے فائل اور مفول بحی سے مل کر جملہ فیلیا انشایہ ہو کر معطوف ماتوف اور ماتوف اللہ مل کر جملہ فیلیا انشاء ماتوفہ ٹھیک ہے جیو جی؟ ازن خیال و کم ولیو ام لام امریو ازن فیل لام جارکم مجروب جار زمین مجرو جار مجرو مل کر متعلق فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملے فیل انشاء ہو کر محتوف علے اور فراطف قرآہ اکم یعم یمہ فیل کم ضمیر مفول بھی قرآہ اکما مضاف مل کر فائل فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلے انشاء ہو کر محتوف محتوف علیہ سے مل کر جملے پھیلئے حدیث نمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لا تأذنو لمن لم يبدأ بالسلام ازن یہ اضن معنی ہوتے ہیں اجازت دینا تو لا ازن تم اجازت نہ دو لمن اس شخص کو لم یب دا بسلام بدا ہوتے آغاز کرنا ابتدا کرنا سلام سلام سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأذنو اجازت نہ دو تم لمن لم یب دا لمن اس شخص کو لم یب دا بسلام جو سلام سے ابتدا نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سلام سے ابتدا نہ کرے تم اسے اجازت ہی نہ دو تم اسے اجازت ہی نہ دو مطلب یہ ہے حدیث کا اگر کوئی کسی کے گھر جائے کسی کے ہاں آئے تو اسے چاہیے کہ پہلے سلام کرے اگر وہ سلام نہیں کرتا تو صاحب بیت کو حق ہے یہ کہ وہ اس کو اندر آنے کی اجازت ہی نہ دے یا کوئی آدمی آتا ہے اور وہ سلام سے پہلے بات کرتا ہے تو تو بھی اس سے بات نہ کرے بلکہ اس کو یہ بابر کروانا چاہیے کہ بھائی آپ کو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رضام رضی اللہ تعالی یہودیت کے دین پر تھے وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے میں حضرت صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوگا تو میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا غور سے دیکھا تو وہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھا اور میں نے جان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا عبداللہ ابن سلام فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی. تو کہتے ہیں میں نے اس وقت جان لیا کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی وہ یہ سنی کہ حضور نے فرمایا افش السلام سلام کو پھیلا دو سلام کو پھیلاؤ چلتے پھرتے آنے جانے والے جاننے والوں کو نہ جاننے والوں کو سب ایک دوسرے کو کیا کیا کرو سلام کیا کرو افش السلام دوسرا فرمایا اطحم التحام کھانا کھلاؤ لوگوں کو وصل الارحام الرحام رحمی کرو سلو باللیل والناس نیام راتوں کو نماز پڑھو اس حال میں کہ دوسرے لوگ سو رہے ہوں تدفر جنت اب اور جنت میں پھر کیا کرو سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ جی تو افشل سلام سلام میں کیا کرو سلام پھیلاؤ اسی طریقے سے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ لم یب اب اسلام جو سلام میں پہل نہ کرے جو سلام سے آغاز نہ کرے تو تم اسے کیا کرو اجازت ہی نہ دو جی اس لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ سلام کریں لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کئی سارے مقامات سلام یہ ایسی سلام کرنا ایک ایسی سنت ہے کہ اس کا جواب دینا واجب ہے سلام کرے گا تو جواب دینا واجب ہے اور سلام کرنا سنت ہے اس کا جواب دینا واجب ہے اور پھر جواب میں اسماع ضروری ہے جس طرح سلام کرنے والے کی آواز آئی ہے اسی جواب دینے والے کی آواز بھی سلام کرنے والے کو پہنچنی چاہیے تب جا کر واجب ادا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ایک بات دوسری بات کئی سارے مواقع ایسے ہیں کہ وہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے اگر سلام کر بھی لیا جائے تو جواب دینا واجب نہیں ہے مثال کے طور پر ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے اگر سلام کر بھی لیا تو جواب دینا واجب نہیں ہے سامنے والا کھانا کھا رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے اگر کسی نے کر بھی کیا تو جواب دینا واجب نہیں ہے ادھر خزائے حاجت میں ہو اس کے علاوہ اگر دس و تدریس کا سلسلہ چل رہا ہو تفسیر کا سبق ہو رہا ہے حدیث کا سبق ہو رہا ہے کوئی بھی سبق ہو رہا ہے کوئی تعلیم ہو رہی ہے کوئی دینی حلقہ لگا ہوا ہے اور کئی سارے لوگ اس میں مشغول ہیں تو آنے والے کو چاہیے کہ چپ چاپ اس میں شریک ہو جائے سلام نہ کرے ہاں اگر لوگ اپنے اپنے بیٹھے ہوئے ہوں اپنے اپنے طور پر بیٹھے ہوئے ہوں پھر آنے والے کو چاہیے کہ وہ مجلس والوں پر کیا کریں سلام کریں تو شرط ایک ہے مجلس میں کوئی مجموعی طور پر اجتماعی طور پر کوئی بات نہ ہو رہی ہو اس لیے سبق کے دوران کبھی بھی کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کرے گا تو جواب دینا واجب بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور بھی کئی سارے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں اللہ سے اور سامنے والا وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور اس نے اپنے ہاتھوں میں بھی قرآن مجید کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے ایک تو آنے والا ظلم یہ کرتا ہے کہ سلام کرتا ہے اور پھر ظلم پر ظلم یہ کرتا ہے کہ مسافہ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے یہ تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ عیزائی مسلم میں شامل ہے ٹھیک ہے یا کسی وقت ہے کہ چلیں کسی نے سلام کر بھی دیا تو ٹھیک ہے سلام کر لیا مسافہ کچھ ضروری ہے اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسے مواقع پر اگر کوئی سلام کر بھی لیتے تو جواب دینا واجب نہیں ہے لا ذن لمن لم یب بالسلام لا لات تم اجازت نہ دو لمن اس شخص کو لم یب بالسلام بسلام جو سلام سے ابتدا نہ کرے دیکھیے گا لائن نہیں ہے تظن فعل واض میر فائل لام جار من موصولہ لمح فعل اس میں ضمیر فعل با جار سلام مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لمحدا فیل کے لم لمحدا فعل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لم جازمہ ہے لم یبدا لم جازمہ یبدا فعل ہے تو فعل اپنے فعال اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر سلا ہوا من اس میں موصول کے لیے مرسول صلح مل کر مجرود لام جار کے لئے جار مجرود مل کر مطالب ہوئے لا تعدن فعل کے لا تعدن فعل اپنے فائل اور مطالب سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو حدیث نمبر ایک سو انچاس وان فورٹین آئین لا تنتفو لا تنتفو شئیوہ نُورُ نور لَا لاتن خوش فَإِنَّهُ نور الْمُسْلِمِ لا تَنْتِفُ ہو اس کا معنی ہوتے ہیں نوچنا اخاڑنا کیا ہے اکھاڑنا نوچنا نتف ینت اس کا معنی ہے اشیف شیف کا معنی ہے سفیدی شیف کا معنی ہے کیا ہے سفیدی مراد سفید بال ہے اشئی سفید بال بڑھاپے کو کہتے ہیں اشیف سے بڑھاپے کو بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے ورنہ اس کا معنی ہے سفید بال اشیب فن نور المسلم وجہ بتا دی کہ لا طف الشیف کہ تم سفید بالوں کو نہ نکالو نہ نوچو سفید بالوں کو فن نہ نور المسلم اس لیے کہ یہ مسلمان کا کیا ہے نور ہے فن نہ ہو نور المسلم نورمانا نور مسلمان مسلم مسلمان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم سفید بالوں کو نہ اکھاڑ کیوں کہ یہ مسلمان کا نور ہے حادیث میں ملتا ہے کہ بہت بڑی ہے اس شخص کی کہ جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے یعنی ایمان کی حالت میں کیا ہو جائے بوڑھا ہو جائے صدیث خودسی اللہ تبارا کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوشحال رکھے یا خوشحال ہو وہ شخص جو اسلام میں بوڑھا ہو اسلام میں کیا ہو وہ بوڑھا ہو تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے وہ سفید بالوں کے حوالے سے کہ لا تشین کے سفید بالوں کو تم نہ نوچو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں جب داڑھی میں یا سر کے بالوں میں سفید بال آتے ہیں کیا کر دیتے ہیں نوچ لیتے ہیں نہیں نوچنے چاہیے ٹھیک ہے جی نہیں چاہے جس کسی کی وجہ سے بھی آئے ہو نہیں نوچنا چاہیے اس لیے کہ یہ مسلمان قنور ہے اور عدیثی قدسے کا یہ بھی مفہوم ہے اللہ تبارک پترہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان بالوں سے حیا آتی ہے سفید بالوں سے لاتنف شی وف ان نبو نور باقی بالوں کو خضاب سوائے سیاہ کے باقی خضابوں کو مہندی لگانا یا اور کلر کے جتنے بھی خضاب ہیں سوائے بلیک کے تمام استعمال کیے جا سکتے ہیں داڑھی ہو یا سر کے بال سفید بلیک صرف بلیک استعمال نہیں کر سکتے صرف لا طف شعی وف ان نبو نور المسلم حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کہ تم نہ اکھاڑو نہ نکالو نہ نوچو اشیبہ سفید بالو کو فن ہُو نور المسلم اس لیے کہ اس لیے کہ وجہ کیا ہے کیوں نہ نکالو وجہ بتا دی فن نور المسلم اس لیے کہ یہ مسلمان کا نور ہے جی ترکیب دیکھیے گا تو اس میں ایک پہلے حکم لگایا گیا اور پھر آگے اس کی وجہ بیان کی گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ عربی کے اندر یعنی وجہ ریزن اس کو کہتے ہیں علت کیا استعمال ہوتا ہے اس کے لیے علت جیسے آپ جملہ تعلیم آپ نے پڑھا ہوگا علم النحب کے اندر تو جس کے اندر ایک علت بیان کی گئی ہو وجہ بیان کی گئی ہو کہ ایسا کیوں ہے وہاں پر آپ میرا حال سے مثال پڑھتے ہیں ایام تشریق وغیرہ کے حوالے سے ان میں روزہ رکھنا کیا ہے منع ہے فنیام و اقلیم شروع ٹھیک ہے جی تو اس میں وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں اس لیے منع ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہے لاتن طش تم سفید بالوں کو مت اکھاڑو نہ نکالو نہ نوچو فین نہ نور المسلم اس مسلمان کا نور ہے ترکیب دیکھیے لا تنفو لا نہیں تنطفو فیل وشی و مفول بحی فیل اپنے فائر اور مفول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معلل وہ جملہ جس کی آگے وجہ بیان کی جائے گی وہ کیا بنے گا معلل یعنی اس کی وجہ بیان کی جائے گی تو یہ معلل ہے اب آگے اس کی علت بیان ہونی ہے فن رسلم تو فاط علی فا تعلی اب اس کی علت بیان کرے گا وجہ انا غروف مشبہ بال فیل حو زمیر اس میں انا نور و مضاف المسلم مضافل مزاف مضافل مل کر خبر انا انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملۂ خبریہ ہو کر معل کیا بنے گا معلل تو معلل معلل اپنے معلل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ تعلیلیہ جملہ فعلیہ انشائیہ تالی لیا ہوا تو لات اشیو فیل فعال بھی مل کر جملہ انشایا ہو کر محلیاں مل کر خبریں خبر سے مل کر جملے خبری ہو کر محالل تو معلل اپنے مالل سے مل کر جملہ نشائیا تعلی آج کے اتنا کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر سب کو خیر و وافیت سب کو حکش